غافر بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الحسو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہامیم اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے دانا ہے جو گناہ بخشنے والا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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بِهِ ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا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 جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو تین و احتنی فاترف نی دنو بین فاطرف نی دنو بین فہل ار قروج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 اگرچہ کافر برا ہی الدرجات ذو العرش مح الروح من, من, من ہوں شی دل کو سبتو ان سریس وہ مالی کے درجاتِ علی اور صاحبِ ارش ہے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 بے شک اللہ جل حساب لینے والا ہے بلدل خن جین شفیع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 ذلک بان انهم كانت اتيهم رسله بالبينات فكفروا فاخذهم الله ان هو قوي شديد العقاب کیا انہوں نے زمین میں سہر نہیں کی دا کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو وہ کفر کرتے تھے سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا بے شک وہ صاحب قوت ہے سخت عذاب دینے والا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم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 شک کرنے والا ہو جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مور لگا دیتا ہے وقال فرعون يا ها ما نبن لي صرحا اسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ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 اور فرون کی تدبیر تو بیکار تھی وہ قول اللہ قومی کم سب لرو شومی ان تنیا مت انتہ در کرو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 اور میں تم کو عزت و اقتدار والے بخشنے والے معبود کی طرف بلاتا ہوں لا جرم انما تدعونني الیہ ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الی الله وانما ردنا مصریف نسبل الله ان لائبر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 وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وعشيا.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 سب دو میں ہیں اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے وہ کال اللہ فن خزنتی جہن اولم تکم رسول بل بین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 ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إِسْرَائِيلَ موسل ہُدنی اسرا لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصبیح کرتے رہو اندی نیو نونفی بی سلطان اتاهم ان فی خدوری بل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 لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُونَ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 بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ذالک اللہ ربکم خالق كل شیء لا اله الا هو فان انا تفكون كذلك يفكون الذين كانوا بايات الله يجحدون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 هو ال الذيذ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ صَُّ مِن نُطُفَةٍ سَُّ مِنْ عَلَقَةٍ سَُّ يُخْرِجكُمْ طفْل سَُّ لتَبلَغُ أَشُددَّكُمْ سَُّ للتَكُُ الشيُخَاق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 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ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 أبواب فيها فبئس یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ اترایا کرتے تھے اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اسی میں رہو گے سو متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے فصبر ان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 تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور تبھی اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون